من من و نبخی و نبخی بسم اللہ, الرحمن اللہ کے راب سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے تنظیم الکتاب امن اللہ حامی اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے سبر اور بہت زیادہ حکمت والا ہے انف اسلام آبادی ولاق بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے بقی خلقی کمر تمہاری تخلیق تمہاری پیدائش میں ومائی بستو نمدا قطم اور جو کچھ کھلائے جاتے ہیں جانور جاندار آیات نشانیاں ہیں قومی یوکین یقین رکھنے والی قوم کے لیے وقت لافی بن نہاری اور دن اور رات کے اختلاف میں مختلف ہونے میں وما اللہ من اور جو اللہ تعالیٰ نے سے رزق نازل کیا ہے فاہ اربا پر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موتی ہا اس کے مرنے کے اس کے بنجر ہونے کے بعد وہ ریاحی اور ہواؤں کے پھیرنے چلانے میں آیاتم نشانیاں ہیں قوم یاقل رکھنے والی قوم کے تلکا آیا آیات اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نہ ہی ہم تلاوت کرتے ہیں یا یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ارے کا آپ پر بالحقی حق کے ساتھ سب حریف اللہ کس بات پر اللہ کے بعد ہی اور اس کی آیات کے بعد ہلاکت ہے لکل افحاق ہر جھوٹے گناہ کے لیے یسمر آیات اللہ ہی وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات و علیہ اس پر چوپڑی جاتی ہیں مستقبر پھر وہ ڈٹ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے دردناک عذاب کی. من اور جب وہ جانتا ہے ہماری آیات میں سے کسی چیز کو اس کو پکڑ لیتا ہے مذاق الائی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آزاد محین آزاد ہے رسوا خن. ان کے پیچھے جہنم و جہنم ہے والا ماں کا سبو اور نہیں کفایت کرے گا ان سے جو انہوں نے کمایا صحیح انکش وَلَا والا متخد نے لا ہی اور نہ ہی وہ جو انہوں نے اللہ کے سوا اول دوست والا کے لیے عذاب العظیم عذاب ہے بہت بڑا یہ ہدایت ہے وہ لبینہ کفر ہند اور وہ لوگوں نے کے کے ساتھ عذاب ہے ہے سے یا جس نے مسفر کیا تمہارا ڈیے سمندر کو لی لی تجری ہی تاکہ چرے اس نے بھی امری ہی اس کے حکم کے ساتھ تغو من تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل مثر تم کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے جمی اند سب کا سب اس اسی کی طرف سے انفی زالی کا بے شک اس میں آیات البتہ نشانیاں ہیں قومن یا غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ دینا کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یا, بخش دیں للہ ان لوگوں کو یا معاف کر دیں ان لوگوں کو لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ ہی اللہ کے دنوں کی تاریخ کی لیے قومن تاکہ جزادے قوم کو بیمہ کار یکون اس چیز کی کے بدلے جو وہ کماتے رہے من صالحا جس نے عمل کیے نیک فل اور ہم نے دی بنی اسرائیل تو کتاب الحکمہ اور نبوت اور نبوت و رض نا ہم, ہم نے رزق دیا منتقہ چیزوں سے مفغل نہ ہوں اور نے ان کو خزیرت کی اللہ عالمین پر وہ عطی ہم نے دی ان کو بیہ من العمری معاملے سے واضح چیزیں یعنی واضح احکام فمقترفو فصلوں نہیں اشتراف کیا الا بین بعد ما جاء ہم العلم مگر اس کے بعد آگیا ان کے پاس علم بغیم بینہم آپ اس کی سرکشی کی وجہ سے انہا رب کا بیشت پر رب یقوی بینہم ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانو فیہی اختلی فون چیز کے بارے میں جسے میں وہ اشتراف کرتے تھے سمج علنا کا پھر ہم نے بنایا تشکو علا شریعت من الامری معام میں سے واضح راستے پر شریعت پر نہ پیروی پیر کر ان لوگوں کی خواہشات کی لا جو نہیں جانتے انہم اللہ یقیناً وہ ہرگز نہیں کی فایت کر سکتے تجھ کو اللہ سے اس اللہ کے مقابلے میں صحیح ان کچھ بھی وہ ان اور بے شک ظالم بازیا بعض بعض کے دوست ہیں اللہ دوستم پرہیز گار دو لوگوں کا دوست ہے ہادہ بخاث یہ بصیرتیں ہیں سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے بہدن اور ہدایت ہے اور اور رحمت ہے قومی یقین رکھنے والی قوم کے لیے اب حاطب اللہ کیا سمجھا ہے گمان کیا ہے ان لوگوں نے اج سے یہ آتی جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا ان نجع کہ ہم ان کو کر دیں ک اللہدینہ ان لوگوں کی طرح امن وعملوا امیر صالحات جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے سوا ام محیات ممات کے برابر ہو ان کا جینا اور ان کا ورنہ سا برا ہے ما یہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ خلا قبل حق پر پیدا کیا اللہ تاران آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ورتزا تاکہ جزا دی جائے کلو نفسن ہر جان دماغ کا اس کے بدلے جو اس نے کمایا وہ حملہ اضلاع اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اپنی خواہشات وجال اعلیٰ بسر ہی رشاوت اور ڈال دیا اس کی بسارت پردہ پر یہ دی پس کون اس کو ہدایت دے گا من بعد اللہ اللہ کے بعد نصیحت حاصل نہیں کرتے وقالو انہوں نے کہا ماہیا نہیں ہے وہ اللہ حیات دنیا مگر ہماری دنیاوی زندگی نموتو ہم مریں گے وناہ اور زندہ ہوں گے یو بما یو اور نہیں ہم کو ہلاک کرے گا اللہ دہرو مگر زمانہ علم نہیں ہے مگر محض ہے ہماری واضح آیات ماں کا نہ مگر انقاد ہمارے آبا کو تم خادین اگر تم سچے ہو تو اللہ ہو کہ اللہ سارا یو تم کو زندہ کرے گا تم کو اللہ نے زندہ کیا ہے تم یمی تم پھر وہ تم کو مارے گا تو یجمعوکم پھر وہ کو جمع کرے گا الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک لا رئی باتی ہی جس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اثرا نا تھی لیکن لوگوں میں سے افسر لوگ لا اعلمون نہیں جانتے وللہ اور لا ہی کے لیے ملک السماواتی والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ویوم تقوم الساعت و جس ان قیامت قائم ہوگی یوم ایدن یفسر المبتلون جس ان اٹھائیں گے باطل پرست لطراب کلا امت دن اور دیکھے گا ہر امت کو جاسیات گٹنے سے کی ہوئی ہر امت جائے گی نام کی طرف علیوما تم جزا دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے ہارا کتاب نہ یہ ہماری کتاب ہے تم پر بولتی ہے بالحقی حق کے ساتھ انا بے شک ہم لکھواتے تھے ما پر تم تان جو تم عمل کرتے <سؤال> تھے پس لوگ آمنو جو ایمان لائے وہی اور نیک امال کیے داخل کرے گا ان کو ان کا رب رحمت ہی اپنی رحمت میں دار کا فوج المبین یہ, یہ کامیابی ہے واضح وہ ام اللہ کا فرق البتہ وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا پلم تک ان تی کی صوت اللہ علیہ نہیں تھی پڑھی جاتی تم پر ہماری آیا میری آیات تکبر تم تو تم تک تم قوم وا جائے وعد اللہ, حق ان کے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت کوئی شک نہیں تم کہتے تھے ماں نظری نہیں ہم جانتے مساج تو کیا ہے قیامت اللہ نہیں ہم کرتے مگر شاکھی بانو اور نہیں ہے ہم بھی مجھ سے یقین رکھنے والے وبالہ سے یہ آ تم عامل اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے برائی اس چیز کی جو انہوں نے عمل کی وہ ہاں کا ان کو گھیر لیا ماں کار بھی جس طی چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے وکیل اور کہا جائے گا الوما آج کے دن ننساکم ہم تم کو بھلا دیں گے فراموش کر دیں گے کمانسی تم جس طرح کے تم نے فراموش کیا یا بھلا دیا رفا ایوم تمہارا اس دن کی ملاقات کو ومر نار اور تمہارا ٹھکانا چہنم ہے, ہے تمہارے لیے من کوئی مددگار داری کا یہ پکڑا تھا آیا اللہ, اللہ کی آیات کو حضون مذاق و غرت کو دنیا دھوکے میں ڈالا تم کو دنیاوی زندگی نے پھل یوم پس آج کے دن لاف راجون وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے ولاق یوسا قابونحم کیے جائیں گے یا عذاب ہلکا کیے فری اللہ الحمد الصلہ کے لیے ہے تاریخ رباوا رب العربی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا فلاح القی اور اس کے لیے کی بریائی ہے باواط اب العرب آسمانوں میں اور زمین میں بہول العزیز الحکیم اور وہ غالب بہت زیادہ غالب ہے بہت زیادہ حکمت والا ہے